الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال في مؤد آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجغركم يوم القيامة فمن جهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما لحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات رواه التنمذي وعن عمر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانسار فسلم على النبي ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس رواه ابن معجا في سننه وحديث صحيح آج سے ٹھیک تین دن پہلے یہ خبر آپ لوگوں کو بھی پہنچی ہوگی کہ جبیل دعویٰ سنٹر میں پندرہ سولہ سالوں تک دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دینے والے ہمارے محترم ساتھی اور دوست جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا آپ سب لوگ ان سے واقف ہوں گے آپ کس مسجد میں اور آپ کس نیول بیس میں بھی ان کے بارہا پروگرام ہوئے ہیں اور وہ ہیں جناب محترم شیخ عبداللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگوں کا نام سنا ہوگا یہاں داوا سینٹر میں پندرہ سالوں تک دعو تبلیغ کے فرائض انجام دینے کے بعد جدہ دعویٰ سینٹر منتقل ہو گئے تھے اور ابھی وہ چھٹی گئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی موت ہو گئی ان کی عمر پچاس پچپن کے درمیان نہیں ہوگی آپ سب لوگ ان سے واقف ہوں گے اور جبیل کے اکثر لوگ ان سے واقف ہیں بڑی ان کی خدمات ہیں کئی کتابوں کا ترجمہ کیا انہوں نے بڑے ان کے دروس اور محاذرات فیس بک پر کافی متحرک تھے آپ سب لوگ ان کو فیس بک یوٹیوب سے بھی جانتے ہوں گے اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اب ہم انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اللہ ان کی مفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں قبول فرمائے اور جو ان سے غلطیاں ہوئیں بشری تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اس سے پہلے داوا سینٹر کے مشہور دہائی غیر مسلموں میں کام کرنے والے شیخ یوسف صاحب کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کی بھی اچانک موت ہو گئی چھٹی سے واپس تشریف لائے اور اپنی آفس میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے چھٹی سے واپس آنے کے بعد پہلا دن تھا داوا سینٹر میں ڈیوٹی کا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہی رہے گئے اور موت کا فرشتہ آ گیا دنیا سے چلے گئے یہ ہے ہماری حقیقت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یہ اور سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اسی لیے آج کے اس خطبے میں میں اسی کی طرف کچھ مناسبت سے اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کچھ توجہ دلانا چاہتا میرے بھائیو موت بہت بڑی اٹل حقیقت ہے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے آپ جتنا بھی جتن کر لیں جتنی بھی آپ کوشش کر لیں کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں موت ہمارے پیچھے پڑی ہے ہم موت سے اللہ سے غافل ہیں لیکن اللہ تعالی ہم سے غافل نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی کل نفس الزاخت الموت ہر نفس کو موت کا مدا ہے کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اگر کی ہوتی تو ہم بیا کے لیے ہوتی جو اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں سب سے مقرب بندے ہیں ان کے لیے ہمیشگی ہوتے لیکن وہ بھی دنیا کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے کل من علیہ فان ہو رب بھی کاز الجل علیہ سب فنا ہو جائیں گے جو بھی روح زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. سب کو مرنا ہے ایک دن اللہ کے رسول کی وصیت ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اکثر من ذکر ہادمی لذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو کیا ہم موت کو یاد کرتے ہیں موت کو تو ہم سب دیکھتے ہیں ہم نے اپنے انہیں ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہوگا کتنے لوگوں کی خبر پر مٹی ڈالی ہوگی کتنے لوگوں پر جنازے کی نماز پڑھی ہوگی کفن دیا ہوگا غسل دیا ہوگا اگر کفن اور غسل نہیں دیا تو کم سے کم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا لیکن کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ اصل چیز ہے کیا ہم موت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں انسان بیٹھا ہوا ہے گھر میں ہے بات کر رہا ہے اور اچانک موت ہو گئی موبائل پر اپنی بیوی سے اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے کہ اچانک موت واقع ہو گئی کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں موت پیغام دے کر کے نہیں آتی ہے موت کا وقت متعین ہے لیکن کب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کی موت کے بعد کے جو مراحل ہے اس کی تیاری کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ انصاری ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ہمارے نبی کو سلام کیا پھر سوال کیا انہوں نے ای المومن افضل مومنوں میں سب سے کون مومن افضل ہے پال احسن خلقاہ آپ نے فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے اچھا مومن اچھا اخلاق والا مومن ایمان ہے اس کے پاس اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد بندوں کے بھی حق ادا کرتا ہے آسن الخلقہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کے اس کا اچھا اخلاق ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے سوال کیا کہ مومنوں میں سب سے عقلمند مومن کون ہے تو آپ نے فرمایا اختروح میل موت جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتا ہو وہ احسن ماں بادہ اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی سب سے زیادہ جس کی تیاری کرنے والا ہو ان میں سب سے اچھا انسان ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرے الای کا حمل اکیات اکیاس یہی لوگ ہیں یہی مند لوگ ہے یہ ترمیزی ابن واضح کی روایت ہے سید حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مند انسان ہوا ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے ہم دنیا کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں کب تک رہنا کسی کو معلوم نہیں ہے علی شان محل بناتے ہیں خوب تیاریاں کرتے ہیں علی شان دکانیں اور جائیداد اور مال کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان محل تیار کیا لیکن اس محل میں اس کو جانے کے لیے بھی موقع نہیں ملتا ہے. اور وہ موت کا لقمہ بن جاتا دنیا سے چلا جاتا ہے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں اس نے کمائی کی باہر تھا فارن کنٹری میں تھا پیسہ بھیجتا تھا اس کے لیے گھر بنایا جا رہا تھا بہترین عالیشان گھر بنایا گیا گھر جانے کے لیے وہ تیار بھی ہوا لیکن گھر تک نہیں پہنچ سکا کئی سالوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو دبئی سے ایک فلائٹ جا رہی تھی ہندوستان بنگلور غالباً ہاں اور بھٹکل کے کچھ لوگ اس کے اندر تھے اور دبئی میں رہتے تھے شاندار گھر بنایا انہوں نے اور دبئی رہتے ہوئے اور اس گھر میں رہنے کے لیے جا رہے تھے چھٹی پر جا رہے تھے لیکن پورا جہاز کرش ہو گیا تھا پورا جہاز نیچے اتر گیا تھا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا ان میں لوگوں جو سوار تھے ان کی کہانیاں بعد میں اخبارات کے اندر آئیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نیا نیا گھر محل بنایا اس میں رہنے کے لیے جا رہے تھے لیکن گھر میں قدم رکھنے کی بھی کبھی موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا پانی کا بلبلا کتنے دیر تک رہتا ہے بہت معمولی اللہ کے سرکدی سے کل دنیا کا ان کا غریب و, و سبیر دنیا میں ایسے رہ گیا کہ اجنبی ہو یا مسافر کے طریقے سے ہو مسافر کسی اسٹیشن پر ہمیشہ کے لیے نہیں رکتا ہے کسی درخت کے نیچے صرف آرام کے لیے رکتا ہے اور جیسے ہی آرام اس کو مل جاتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائیوں کسی کے لیے کی نہیں ہے اما جالنا کل خلد افن خالدون ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے گی اللہ اب نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہیں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا سب کو ایک دن مرنا ہے سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے سب کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا آپ کو کوئی ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی خبر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کتنا ہی آپ کا قریبی کون آپ کی بیوی آپ کے بچے جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں حلال حرام کی تمیز کے بغیر کماتا ہے انسان گھر نہیں جاتا ہے سال ہر ہاں سال کس لیے اچھا گھر ہمارے پاس ہو جائے بینک بیلنس ہو جائے ہمارے پاس دکان ہمارے پاس ہو جائے لیکن وہ سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اکیلا دنیا میں انسان آتا ہے اکیلا ہی جاتا ہے اس کے ساتھ صرف ایک چیز دنیا سے جاتی ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے بس اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی اس کی جائیداد اس کا مال و دولت سب کچھ دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو اس موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت یہ بہت بڑی یقین کی جانے والی چیزوں میں سے وہ آبد رب کا حتیہ کل یقین اللہ فرماتا پہ رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ موت نہیں کا یقین کہا کیوں اس لیے سب انسان کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے ہر روح کو مرنا سب کو مرنا غیر مسلم ہو یا مسلمان نیک ہو یا بد برا ہو یا غریب امیر ہو فقیر بادشاہ کوئی کسی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کس کی کتنی عمر ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے اسی لیے اگر سب کی عمر متعین ہوتی ساٹھ سال کے بعد سب مریں گے تو انسان سمجھ جاتا لیکن کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم کبھی انسان اپنی ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتا ہے کبھی پیدا ہوتے وقت مر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے دو چار مہینے سال جیتا مر جاتا جوانی میں مر جاتا بڑھاپے میں مر جاتا ہے سو سال کی عمر ہوگی نہیں مرا لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ دس سال سے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں پورا اپاہج ہے کوما میں ہیں کئی سالوں سے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں کئی سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں کوما میں ہے ہوش و حواس نہیں ہے لیکن موت نہیں آ رہی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک انسان ہے تندرست ہے کوئی بیماری نہیں سب کچھ درست ہے اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے موت کا وقت متعین نہیں ہے موت پیغام دے کر کے نہیں آتی ہے گھنٹی نہیں بجاتی کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا پیغام نہیں آتا ہے اللہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کی موت کا وقت آ گیا اچانک یہ چیز آ جاتی کب آ جائے گی کسی کو نہیں جاننا ہو سکتا ہے انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے بستر پر پڑ پڑا, پڑا رہے سال اور دوسروں کا محتاج ہو جائے پیش آئے پیخانہ کے لیے دوسروں کا محتاج کتنے لوگ ان کی چارپائیاں تخت کاٹ دیا گیا ہے اور وہ لوگ اسی پر پڑے ہوئے اور صرف سانس آ رہی جا رہی موت واقع نہیں ہو رہی ہے کتنے تندرست لوگ آئے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے پل بڑکی کسی کی انسان کی خبر نہیں کب کس کی موت ہے انسان مغرور ہے انسان کو گھمنڈ ہے تکبر ہے غرور ہے اپنی صحت پر اپنے پر اپنی دولت پر اپنی زندگی پر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے اور انسان گھمن کرتا ہے ان تمام چیزوں پر جس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے ساٹھ ستر سال زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کیا ہماری تیاری آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے موت تو آنی آنی ہے چاہے آپ موت مانے نہ مانے کتنا بھاگے گا انسان بولو کن تم فی بروجی مسا اگرچہ جی تم عالیشان محلوں کے اندر ہو شیشب کے محل میں ہو تو بھی موت آئے گی موت آنی ہی آنی ہے ہمیں نہیں کسی کے لیے ہی بہت بڑی حقیقت ہے میرے بھائیو بہت بڑی یقین کی جانے والی چیز ہے یہ لیکن سب سے زیادہ ہمیں اسی سے غفرت ہے سب سے زیادہ انسان اسی سے غافل ہے موت ہی سے اس ہے انسان اسے معنی عقل مند ہوا ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے موت کو کثرت یاد کرتا ہے اسی لیے قبرستان کی یاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم کثرت قبرستان کی زیارت کریں جنازوں میں شریک ہوں کفن اور دفن کے اندر شریک ہوں لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی عادت کرنے کے لیے جائیں کیوں اسے ہماری موت یاد آتی ہے اسے انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور جب آخرت یاد آئے کہ انسان اس کی تیاری کرے گا صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم یاد بھی نہیں کریں تو موت آنی ہی آنی موت سے ہم دور بھاگتے ہیں لوگ موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے اور جب اختار جائے گا ہمارا گلا دبا دیا جائے گا اور انسان دنیا سے چلا جائے گا روح نکل جائے گی ہمارے جسم سے انسان بے جان ہو جائے گا تو آنے والا ہے وقت کتنا بھی انسان جی لے کتنا بھی انسان سرکش ہو جائے کتنا بھی انسان موت کو نہ یاد کرے لیکن ایک دن آنے ہی وہ آنا اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے آدمی کے اندر تزود من التقوى نے لا فعن اذا جن علحل تعیش اپنے آپ کو لیے تقوی کا توشہ بناؤ تیاری کرو جیسے انسان سفر پہ جاتا تیاری کرتا ہے بلکہ انسان چھٹی جانے کے لیے پورے سال تیاری کرتا ہے مارکیٹ جاتا ہے کوئی سامان سستا نظر آیا لے کر کے آ جاتا ہے چار پائی کے نیچے ڈال دیتا ہے اور جب ایک سال کے بعد گھر جاتا ہے سارے سامان کو دیکھتا پورا سامان اس کے پاس تیار ہے اور اس کو باندھتا ہے تیاری کرتا اس کے بعد انسان گھر جاتا ہے کتنے دنوں کے لیے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے سال بھر تیاری انسان کرتا ہے سال بھر تیاری کرتا ہے لیکن ایسا سفر جس میں واپسی نہیں ہوگی یہ موت کا سفر ہے جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا کے اندر یہ ایسا سفر اس میں واپسی ہوگی ہی نہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی ایک مہینہ دو مہینہ سفر کے لیے پورے سال ہم تیاری کرتے ہیں لیکن ایسا سفر جس کے اندر واپسی نہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی ہم امنگوں میں جیتے ہیں تمناؤں میں جیتے ہیں دنیا کے اندر جیتے ہیں بڑی بڑی تمنایں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو تمنا پوری ہونے کے لیے نوہ کی عمر چاہیے ساڑھے سال ایک سال کی عمر بھی نا کافی ہو جائے ایسی بڑی بڑی ہمارے پاس تمنا ہوتی ہیں لیکن انسان آج بند کر لیتا سب کچھ بھول جاتا دنیا سے چھوڑ کر کے چلا جاتا تو شاعر کہتا ہے تخواہ اختیار کرو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب رات آ گئی تو فجر تک بھی جیو گے کہ نہیں جیو گے فجر تو بہت لمبا ہو گیا ایک پل بھی اور چند منٹ بھی ہم جی گے کہ نہیں جائیں گے اللہ تعالی ہی بہتر جاننے والا فکم بن ساتا من خیر الن وکم من سقیم آسین کتنے ایسے تندرست لوگ ہیں جو بغیر کسی بیماری کے دنیا سے فورن ختم ہو گئے چلے گئے اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو ایک زمانے تک بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو موت نہیں آ رہی ہے اس لیے موت بتا کر کے نہیں آتی ہے بیمار ہیں کئی سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں ہر انسان دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی موت کب آئے گی دعا کرنے کی مر جائے تو ان کے لیے موت بہتر ہے انسان ان کے لیے دعا کرتا لیکن موت نہیں آتی لیکن تندرست کھا پی رہا انسان بیٹھا ہوا ہے بات چیت کر رہا ہے اور موت آ خلاص تلا کے دنیا سے مِّن وَقَدْ اُدْخِلَتْ الْقَبْرِ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر، لمبی عمر کی انسان دعا کرتا چھوٹا بچہ کہ اسے لمبی عمر ملے گی لیکن قبر کی تاریکیوں میں ان کے جسم کو داخل کر دیا گیا قبر میں داخل دیا گیا دفن کر دیا بچپن میں ان کی وفات ہو گئی بوڑھے کی افات نہیں ہوئی جوان کی فات نہیں بچے کی فات ہو گئی اس لیے کہ موت پیغام دے کر کے نہیں آتی ہے وہ کم من عروس ان سی نوحا لا وقد مسجد اقفانہ وہی اللہ تدری <تَدْرِيهَا> کتنے ایسے دلہن ہیں یا دلہے ہیں جنہیں تیار کیا گیا دلہن کے لیے دلہے کو تیار ہوا وہ یا دلہن کو دلہا کے لیے تیار کیا گیا لیکن اس کا کفن تیار کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معلوم بھی نہیں ہے شادی کی رات موت آ گئی موت کا فرشتہ آ گیا دنیا سے چلا گیا دولہا چلا گیا دلہن چلی گئی واقعہ سنتے ہیں نا بارات گئی تھی پوری گاڑی کھائی کے اندر گر گئی سارے کے سارے لوگ افات پا گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا دولہا دلہن وہی مر گئے تیار ہو کر کے دلہن کو تیار کیا گیا دولہا تیار ہو کر کے گیا بیوی بی کو دلہن کو واپس لے کر کے آ رہا ہے گھر تک نہیں پہنچا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جاتے ہوئے ایکسیڈینٹ ہو گیا اور دلہن کو بھی نہیں دیکھ سکا اور راستے ہی اس کی موت ہو گئی دنیا سے چلا گیا یہ ساری حقیقتیں ہماری نگاہوں کے سامنے لیکن ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ کم انصاح کے صبا ہی بے قصر ہی وہی وہ دل مساعی کا ناسا کین القدری فرماتا شاعر کہتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبحوں میں اپنے محل میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں یا آرام فرما رہے ہوتے لیکن شام آتی ہے تو پھر شام میں قبر کے اندر چلے گئے ہوتے اللہ کے سرکی سے جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے تیاری کرو صحت اللہ نے دی ہے اس کے لیے تیاری کرو بیماری آنے سے پہلے مال اللہ نے دیا ہے فقر و آنے سے پہلے تم اس کی تیاری کرو اس لیے موت کو ہمیں کثرت یاد کرنا چاہیے اور جو موت یاد کرتا ہے اللہ رب العامن اسے تین چیزیں عطا فرماتا ہے نمبر ایک اسے توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے توبہ میں جلدی کرتا ہے جو موت یاد کرتا ہے اور جب انسان توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دوسری چیز وہ قناعت القلب دل کی قناعت اس کو حاصل ہوتی ہے جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا اس پر قناعت رہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے للہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان ہے ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو اپاہج ہیں پاگل پاگل ہیں مجنون ہیں کچھ ایسے ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے کچھ ایسے ہیں میں تو تندرست ہوں بیمار پڑے ہوئے اس کے پاس قناعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تیسری چیز وہ نشاط العبادہ عبادت کرتا اللہ ہر ملان کی عبادت کے نشید ہوتا ہے چاقو چوبند ہوتا ہے غافل نہیں ہوتا وہ ہم اللہ سے غافل لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے عم اللہ تعملون ہم جو عمل کرتے ہیں اسے نہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ کو معلوم ہمارے امال کیا ہیں برے امال ہیں اچھے امال سب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور جو موت نہیں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں کی سزا دیتا ہے ایک تو یہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی اسے یا ٹالتا رہتا ہے بعد میں توبہ کروں گا بعد میں کروں گا کتنے لوگ ہیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے اگلی جمعہ سے پڑھیں گے رمضان آ رہا رمضان سے پڑھیں گے موقع نہیں ملتا ان کو ان کا بس آج کل آج کل کل کل کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں نمبر دو وہ ترکر بالکفاف اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر راضی نہیں رہتے ہو اللہ کے فیصلے پر گویا کہ ان کو انکار رہتا اللہ نے جو کچھ دیا ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں اگر دوسروں کا کمپیر کریں گے مقابلہ کریں گے ان کے مقابلے میں لیکن پھر بھی راضی نہیں ہیں شکوا کرتے ہیں لوگوں سے شکایتیں فلاں چیز کی کمی چیز کی کمی ہے یہ نہیں ہے فلاں چیز کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکایت کیجیے اللہ تعالیٰ سے راضی رہیے اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اللہ کا شکر ادا کیجیے کتنی ساری نعمت اللہ نے دی ہاتھ پاؤں کی عقل کی دماغ کی اسلام کی بیوی کی اولاد کی مال کی کتنی ساری نعمت اللہ کی ہمارے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی انسان نا شکرہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اسی نا کی بنا پر آج مختلف سزاؤں کے اندر ہم گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ کے عقاب ہوتا ہے کہ انسان کو توفے کی توفیق نہیں ملتی انسان ناشکری کرتا ہے یہ سب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہے اور پانچویں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی عبادت میں جی نہیں رکھتا ہے سستی ہوتی عبادت میں اذان ہوگی اچھا بھی چلیں گے ابھی تو جماعت میں بیس منٹ باقی ہے بیس منٹ بیس منٹ میں یہ کام کر لیتا ہوں بیس منٹ کرتے کرتے گزر جاتا ہے اچھا ابھی اقامت ہوئی ہے مولوی صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں دس منٹ نماز میں لگا دیتے ہیں چلو ابھی بھی ٹائم ہمارے پاس ابھی جا کر کے جماعت مل جائے گی اچھا ابھی ایک ہی رکاط ہوئی ہے ابھی تین رکاطیں باقی انسان کرتے کرتے کرتے جماعت بھی چھوٹ جاتی نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے چلو جماعت چھوڑی گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں گھر میں بھی نہیں پڑھتا ہے کسی دوسرے کام کے اندر مصروف ہو گیا چلو ابھی ٹائم بہت باقی ہے شہر کا وقت اثر تک ہے نا ابھی بہت ٹائم باقی بعد میں پڑھ لیں گے جی انسان میچ دیکھ رہا ہوتا ابھی ولڈ کپ شروع ہونے والا ہے نا کرکٹ کا ایشیا کپ شروع ہونے والا ہے ہے کہ نہیں ہے ورلڈ کپ شروع ہونے والا لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے میچ کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے جی ہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے میچ دیکھ رہے ہوں گے کیا فائدہ میرے بھائی اس سے کچھ ملے گا آپ کو آپ کے وقت کی بربادی بس وقتی طور پر آپ بس لذت لیتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ چیز کیا فائدہ میچ دیکھنے کا کیا آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے کیا مال میں اضافہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے کیا فائدہ آپ کا سوائے نقصان کے کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہے جی ہاں اتنا وقت اگر آپ اللہ کی بعد میں لگائیں گے قرآن کی تلاوت میں ذکر <تصفيق> اذکار میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا کسی خیر کے کام میں لگائیے یہ میچ دیکھ کر کے انسان دو دو گھنٹہ چرچر چار گھنٹہ میچ دیکھتا ہے اور انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اس طریقے سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے خیر کے کام چھوڑ دیتا نست اخیر اللہ ذالب اس لیے جائز نہیں ہے ساری چیزیں کرنا انسان کے لیے کہ انسان نماز چھوڑ دے میچ کے لیے کرکٹ کے لیے فٹ بال کے لیے حرام ہے ساری چیزیں تو یہ جب انسان موت نہیں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزائیں ہو جاتی ہیں اس لیے موت ہم کثرت سے یاد کریں اگر موت سے آنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم نکل جاتے لیکن نہیں موت کے بعد جو سختی آنے والی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے قبر کاذاب آنے والا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے من کر کے سوالوں کا جواب دینا حساب و کتاب ہوگا پرسرات سے گزرنا ہے یہ سارے ہمارے سامنے بہت سارے مراحل ہیں جن مراحل سے گزرنا ایسا نہیں کہ موت آ گیا ختم ہو گئی کہانی نہیں موت یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے پہلی بنزل ہے اس کے بعد بہت ساری سیڑھیاں ہیں جن سیڑھیوں سے ہمیں آپ کو عبور کرنا ہے جن سیڑھیوں کو طے کرنا ہے پہلی سیڑھی ہے موت آخرت کی اس کے بعد خبر کی سیڑھی ہے اس کے بعد فرسرات کی سیڑھی حساب و کتاب کی سیڑھی اور نہ جانے کتنی کتنی سیڑھیاں ہیں ان تمام سیڑھیوں سے آپ کو پار کرنا موت سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ دنیا ختم ہوگی ہم بھی ختم ہوگی خلاص نہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ایک ایک چیز کا حساب دینا اپنے اعمال کا حساب دینا ساری چیزوں کا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب دینا قیامت کے دن اس لیے میرے بھائیوں ہمیں موت کے سامنے موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے جسے دے دی عمر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ کہے قیامت کے دن کہ میرے پاس تو عزر تھا مجھے موقع نہیں ملا اللہ کے سرکی سے جس کو اللہ رب العلامی نے ساٹھ سال کی عمر دے دی اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا ہمارے لیے انسان دنیا کے اندر آیا نہیں کہہ سکتا اور قبل اس کے کہ ہم کل کہیں قیامت کتنی کہ اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے اللہ تعالی تو ہمیں واپس کر دے جا کر کے دوبارہ عمل کریں گے اللہ نے چانس دیا آپ کو وہاں جانے کے بعد آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا دنیا بہت چانس اللہ نے ہم کو دیا بہت چانس دیا کتنی نصیحتیں حاصل کرتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھتے ہیں بیماروں کو دیکھتے ہیں بہت اللہ نے موقع دیا لیکن ہم نے موقع گواں دیا اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پھر دوبارہ موقع نہیں دے گا وہاں جانے کے بعد سارے چانسز ختم ہو گئے کوئی چانس اب باقی نہیں لیکن دنیا کے اندر ہمارے پاس بہت چانس ہے ابھی ہمارے پاس چانس ابھی ہمارے پاس موقع ہے اللہ غفور رحیم رہی معاف کر دینے والا توبہ کرنے کو قبول کرتا اللہ تعالی اللہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کرو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دینے والا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم یہ کہ توبہ نہیں کرتے آج ہمارے پاس چانس ہے موقع ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی موت آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں رہے گا ہم سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جو بھی گنہ گار ہوگا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر واپس بھیج دے اللہ نے دنیا میں کتنا چانس دیا اس لیے اس چاند کو اس موقع, موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کی کا تقوا اپنے اندر پیدا کریں آخرت کی تیاری کریں آخرت کی فکر کریں کیونکہ وہی باقی رہنے والی چیز ہے اور یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے دغا دے دینے والی ہے دھوکہ دینے والی پوری دنیا کا ساز و سامان دھوکا ہے ایک دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب الامن ہم ہمارے اندر تقواہ فائدہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خصیت پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن لوگوں کی فات ہوگی ان کی مقرر فرمائے جو ہم ہمیں زندہ اللّہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی اور اطاعت کرنے کی توفیق دے اور اللہ اقبان ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے اور اللہ ابرآن ہمیں ہر طرح کی معاشیت اور فرمانیوں سے اللّہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقی ونآفان ویا کم بلیاۃ الحکیم ان نہ ہوتا اعلیٰ جواب ان قریب من قبرف رہے